سیدنا و مولانا محمد الا علی و اصحابہ اجرائی ایک سوال جو اکثر آج کل کے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے یا ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے اسی سے کہا جائے کہ آپ کسرت کے ساتھ دعا کیا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ کئی بار آگے سے جواب ملتا ہے کہ کیا فائدہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی استغفر اللہ یا ویسے سوال کر دیا جاتا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی چلیں اس طرح سوال کرنے میں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن جو پہلا جملہ ہے وہ اچھا خاصا کفریہ جملہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ اگر وہ معاملات سنبھال لیے جائیں اور اس کے باوجود دعا قبول نہ ہو تو اس کا کیا مطلب حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے کہا کہ بڑا عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہو رہی بارش کی دعا کر دیجیے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سامنے ایک دکاندار ہے جو دکان پہ سامان بیچ رہا ہے جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کو کہو کہ بارش کی دعا کر لوگ بڑے حیران ہوئے لیکن شیخ کا حکم تھا تو اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کے کہا کہ بارش کی دعا کریں آپ تو اس نے آگے سے کہا کہ بھائی شیخ سامنے ہیں ان کے ہوتے ہوئے مجھے کہتے ہو بات عجیب سی ہے جاؤ جا کے ان سے دعا انہوں نے بتایا کہ نہیں شیخ ہی کا حکم ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ بارش کی دعا کریں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابھی دعا مکمل کر کے ہاتھ گرائے نہیں تھے کہ بادل آ لوگ بڑے حیران ہوئے واپس جب گئے تو شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے ہمارے نزدیک ہمارے درمیان پلا بڑا ہے ہمارے ساتھ رہا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ اتنا مستجاب دعوات ہے کہ اس کی دعا کے لیے ہاتھ ابھی اس نے نیچے نہیں کیے تو دعا قبول ہو گئی تو کچھ ہمیں سمجھائیں گے بات کیا ہے کہنے لگے کہ یہ شخص آپ جانتے ہیں کہ تیس سال ہو گئے تقریباً یہاں پر دکان کر رہا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے مکمل تولتا ہے اور دھوکا نہیں دیتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا تو جو دین کی بنیادی جو فرائض و واجبات ہم بار بار کہہ چکے ہیں وہ تو کرنا ہی کرنے ہیں لیکن بنیادی اخلاقی اقدار جو ہیں ہمارے دین نے ہمیں دی جو اللہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں اگر ہم ان کا خیال کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی کیا وجہ آپ نے کہا کہ میں نے حت المکان کوشش کی ہے چالیس سال ہو گئے حت الامکان کوشش کی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو اللہ نے اس کے سلے میں مجھے ایسا نوازا ہے کہ اب میں دعا کرتا ہوں تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے اسی در شیخ ابراہیم ابن رحمت اللہ ایک دفعہ بسرہ تشریف لے گئے تو ایک مسجد میں لوگوں کو پتا چلا تو مسجد میں ہجوم اکٹھا ہو گیا اور کسی نے پوچھا کہ جناب ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کے جواب میں آپ نے دس نکات بیان کی ہے کہ یہ دس وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ایک تم لوگ اللہ کو جانتے ہو اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تم قرآن کو پڑھتے ہو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے فب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی کرتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے ہو شیطان کو دشمن کہتے ہو مگر اس کے دوست بنے ہوئے ہو جنت کی آرزو رکھتے ہو مگر اس کے لائق بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہم بار بار کہہ چکے ہیں بات نتیجے کی نہیں ہے بات خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے انسان مکمل طور پہ کامیاب نہ بھی ہو سکے تو اللہ کی رحمت سے پھر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑے کو بہت بنا دے گا کوشش تو کرے پھر آپ نے کہا جہنم کے خوف کی باتیں تو کرتے ہو لیکن تمہارا عمل ایسا ہے کہ تمہیں جہنم کے اور قریب کر دیتا موت کو حق کہتے ہو لیکن حق تک پہنچنے کی تیاری کوئی نہیں کرتے دوسروں کے ایب تمہیں نظر آتے ہیں اپنے ایبوں پر نگاہ نہیں ڈالتے اللہ کی نعمتیں تو خوب چاہتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور دسواں نکتا آپ نے کہا اپنے مردے دفناتے ہو مگر بھول جاتے ہو کہ تم نے بھی اسی مٹی میں کل کو دفن ہو جانا ہے نکات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد جھانک کے دیکھیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ان میں سے کتنے نکات ہیں جس پہ ہم پوری طرح سے کوشش کم از کم کر رہے ہیں عمل کرنے کی اور اسے ایک دو باتیں اور سامنے آئیں ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ لوگ اس وقت بھی ایسے ہی تھے اور لوگ آج بھی ایسے ہی ہیں یہ جو دس نکات انہوں نے بیان کی اس کا مطلب اس وقت معاشرے کے اندر یہ دس مسائل تھے اور یہ دس مسائل آج بھی معاشرے میں موجود ہیں مگر ایک فرق ضرور ہے کہ اس زمانے میں جب شیخ کو تلاش کیا جاتا تھا تو اس کا مقصد ہوتا تھا اصلاح احوال کہ وہ ہمیں رہنمائی دے ہماری مدد کرے تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے تزکیہ حاصل کر سکیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کر سکیں مگر آج معاملہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہو گیا ہے آج ہم شیخ کس لیے ڈھونڈتے ہیں دنیاوی غرض پوری کرانے کے لیے کہ ہم جائیں فلاں معاملہ جو ہے اس کے لیے دعا کریں اگر وہ معاملہ اللہ نے دعا قبول کر لی ہو گیا تو شیخ بہت پہنچا ہوا ہے اور اگر نہ ہوا تو نہیں جی وہ تو بندہ بے کار کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی ہم فلاں کے پاس گئے فلاں کے پاس گئے کچھ نہیں ہے جی ان کے پاس ہم نے دعائیں بھی کرائیں کچھ نہیں ہوا بات یہ ہے کہ جب اپنا عمل اتنا برا ہوگا تو شیخ کی دعا بھی نہ جانے اللہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے اور اگر نہ بھی فرمائے تو کیوں نہ فرمائے اس کی بھی تین معاملات ہمارے دین نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دی ہیں ایک کہ یا تو اللہ دعا قبول کر دے گا اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے دے گا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو زیادہ امکان کیا ہے کہ شاید جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں برا ہے آپ ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو مل گیا تو آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بہت برا ہو مگر اس میں اب دیکھیں نا ہمارا تو معاملہ یہی ہے نا جو ابھی کہا کہ شیطان کو برا کہتے ہو لیکن شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہو شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام ہے دلیل میں سے دلیل نکال کے بحث کو کھینچنا پترس بخاری نے بڑے مزاحیہ کچھ مضامین لکھے ایک بات اس نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہی ہے لیکن بات بڑی سچی کہی ہے لیکن ہم اس کو برا اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہی تو کسی نبی کے حوالے سے بات نہیں کہنی چاہیے تھی اچھی بات نہیں لیکن مفہوم کے حساب سے دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہے مفہوم عرض کرتے ہیں اصل الفاظ ہم نہیں بیان کرنا چاہتے کیونکہ ہم خود بھی وہ الفاظ پسند نہیں ہے مفہوم ان کا یہ ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہوں گے مردہ زندہ ہو جائے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہو گیا تو نہ ہوا اس میں پھر عوام کیا کرتی ہے یہ بھی ہم نے سنا ہے اور بہت دفعہ سنا ہے لو جی ہے جو اللہ سے اگر وہ چیز بری ہے تو ہمارے حق میں بہتر نہ کرا سکے تو دیکھیں ہمارے مشائق اگر قریب ترین میں آ جائیں پھر پیچھے چلتے جائیں ہمارے محدثین ہیں فکاہ ہیں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں سب نے بڑے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں کیا انہوں نے دعائیں نہیں کرائی ہوں گی خود بھی کی ہوں گی اب کچھ چیزیں تو اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے ہمیں لیکن ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اپنی مرضی کی چاہیے ہمیں اللہ بھی اپنی مرضی کا چاہیے استخر اللہ اور اسی لئے ہمارے یہاں مذہب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے لیکن یہ وظائف کی جو فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں ہمارے یہاں وہ اسی لیے کھلی ہوئی ہیں یہ کرو یہ ہوگا یہ کرو یہ ہوگا یہ کرو یہ ہو اور زیادہ تر میں ہوتا کچھ نہیں ہے. غرض اور آپ کا اپنا مقام آپ مسلسل ہم لوگ مسلسل اس معاشرے میں غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں اور اگر کوئی سمجھاتا ہے تو اس کو الٹا پڑ جاتے ہیں ہم اس کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں بدکلامی کرتے ہیں ہم نے یہاں تک الفاظ سنے لو تمہیں ہم سے زیادہ اسلام کا پتا ہمارے پنجاب کا تو ایک ٹپیکل جملہ ہے نا تم بہت جاننا ہے جانتا ہو کئی بار چھوٹی عمر کے بچے جو ہے وہ زیادہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں بزرگوں کا فہم جو ہوتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے اس میں کیا حرج ہے اگر بات قرآن سے اور حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہے بلکہ الٹا قرآن و حدیث کے جو مضامین ہیں اس کی تائید کر رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بات کسی آٹھ نو دس سال کے بچے نے کہی ہے یا ساٹھ ستر سال کے بوڑھے نے کہی ہے اس سے کیا فرق پڑتا کیا ہمیں تاریخ میں بچوں کا بڑوں کو بڑے اچھے انداز میں تلقین کرنا نہیں ملتا بالکل ملتا بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ اگر ہم کسی وجہ سے نہیں حاصل کر سکے علم تو اپنے بچوں کو کم از کم علم حاصل کرنے کا موقع جو ہے وہ اس کا انتظام کریں تاکہ جہاں ہمارے گھر میں کوتاہیاں ہو رہی ہے بچہ بتا تو سکے کہ ابا جی اما جی دادا دادی نانا نانی یہ دیکھیں جی یہ جو بات ہے یہ بات اس طرح نہیں ہونی چاہیے یہ اس طرح ہونی چاہیے کیوں کیونکہ قرآن سے اور حدیث سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے اس میں کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں ہمیں چونکہ ہر چیز کو ہم نے الٹا لے لیا اس طرف ہم اپنے بچے کو جانے دینا نہیں چاہتے ایک بڑا دلچسپ آپ سے ہم کسا کریں ایک دفعہ ایک صاحب ان کے صاحب زادے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا نفسیاتی بھی اور تھوڑا سا آپ کہہ لیں جیسے ہمارے ہاں اثرات وغیرہ والا معاملہ کہتے ہیں وہ گھومتے گھامتے کسی طرح ہم تک پہنچ گئے اب ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جو روحانی علاج ہے وہ ضرور ہوگا لیکن مناسب یہ ہے کہ ماہر نفسیات سے بھی علاج کرایا جائے کیونکہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے اس میں اور وہ اس بات پہ مسجد کہ نہیں نفسیاتی مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے اس میں تو جن آیا ہوا ہے جننی ویلے گئے نا بالکل فارغ بیٹھے ہیں ہر ایک پہ آئے رہتے ہیں کبھی کوئی اپنی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے اللہ تعالی ہمیں معاف کرے تھوڑا سا الٹے سیدھے الفاظ گھما پھرا کے ان کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ یہ روحانی علاج بھی چلے گا انشاءاللہ چھوڑ نہیں رہے ہیں لیکن آپ ایسا کریں نفسیاتی علاج بھی کرائے اللہ کا شکر ان کو بات سمجھ میں آ گئی بیچ میں بھی ہم نے ایک دو لوگوں کو ڈالا انہوں نے نفسیاتی علاج بھی شروع کیا اور روحانی علاج بھی ساتھ چلا اب کوئی اسی ایک فیصد کے قریب ذرا درست ہو گیا بچہ تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا اب یہ ہے مسئلہ جو اب ارض کر رہے ہیں جو اصل تکلیف ہے جب ہم سوچتے ہیں کوئی تین چار مہینے بعد واپس آئے کہ جی یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا ہے تو ایسی اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی جو ہم نے کہہ دی ہم نے کہا دیکھے بات سنے ستر اسی فیصد بچہ ٹھیک ہوا تھا نفسیاتی کے ساتھ آپ رکیا جسے ہم دم کرنا کہتے ہیں وہ بھی اہتمام چلا رہے تھے پھر آپ چلے گئے آپ نے علاج پورا ہونے نہیں دیا اگر آپ کے دل میں کہیں یہ بات ہے کہ کہیں بچہ اس طرف نہ چل پڑے تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے تسلیم کیا کہ میں نے آنا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ مجھے شک تھا کہ کہیں یہ دن کی طرف نہ چل پڑے دین کی طرف چلنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دنیا چھوڑ دی جائے بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں اور دنیا میں بڑا بڑا اچھا پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ بڑے بڑے اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں کوئی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ بالکل چھوڑ چھاڑ کے کسی جگہ پہ بیٹھ جائے گا بچہ ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا بچے کو پڑھائے لکھائے کو ڈاکٹر بنائے اس کو انجینئر بنائے اس کو ایم بی کرائے کمپیوٹر سب کچھ پڑھائے وہ اچھی جگہ نوکری کرے سب کچھ کرے لیکن ساتھ میں دین کو بھی سمجھے. اگر وہ دین کو صحیح طرح سے سمجھ لے گا ایک بات ذہن میں رکھیے جو دنیاوی لحاظ سے بھی بچہ پڑھا ہوا ہے اور دینی لحاظ سے بھی پڑھا ہوا ہے اس کا معاملہ ذرا اور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دونوں چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ دنیاوی بالکل نہیں کرتے اور پوری طرح سے دین کی طرف آتے ہیں ہم سمجھے کہ خدا نہ خاصہ وہ مناسب نہیں ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے ہمارے بڑے بڑے امت دنیا کی طرف بالکل نہیں آئے انہوں نے صرف دین پہ توجہ دی کیا حرج ہے اس میں بھی یہ تو دیکھیں بچے کے مزاج پہ اور گھر والوں کے مزاج پہ اور والدین کے مزاج پہ چلے گی بات سے فرس کریں جیسے دنیا کا بھی آپ بات کر لیں کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا مزاج ہے ہی نہیں وہ پڑ پڑھتے, پڑھتے ہی نہیں آپ جو مرضی کر لیں اب وہاں پہ تو زبردستی پڑھانے کے چل پڑتے ہیں ہم اور دین کے معاملے میں کئی بچے ہوتے ہیں ان کا ذہن نہیں چلتا بھائی ٹھیک ہے نہیں چلتا اب کوئی زبردستی ہے تو اس کو پڑھایا جائے نہ اس طرف مار پیٹ کر کے زبردستی کرنا مناسب ہے نہ اس طرف مار پیٹ کر کے زبردستی کرنا مناسب اس کے مزاج دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ضروری دینی تعلیم کا اہتمام کر دیا جائے کہ کم از کم اپنی زندگی میں اللہ رسول کی نافرمانی تو نہ کرے نا اور ہم جو بات نہیں سمجھ رہے وہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جتنے بھی معاشی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں ذاتی مسائل ہیں معاشرے کے مسئلے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے کیونکہ ہمارا اپنا ہر ایک کا مزاج ایسا بن گیا ہمیں یاد ہے ایک دفعہ یونیورسٹی میں کلاس میں ایک بچے نے پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ میوزک حلال ہے کہ حرام ہے ہم نے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ اگر ہم ثابت کر دیں کہ حرام ہے تو چھوڑ دو گے کہتا نہیں تو میں نے کہا جب چھوڑنا نہیں ہے تو پھر پوچھتے کیوں وہ؟ پھر مقصد کیا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ مل جائے کہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر اس کو بنیادی دینی تعلیم کی طرف شروع سے رغبت ماں باپ نہیں دلائیں گے تو بعد میں پھر یہی ہوگا ہماری ایک بھتیجی لگتی ہے ایک دن آ گئی انہوں نے کچھ مسائل پہ بات شروع کی ہم نے جواب دیا الحمدللہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ جو لیکن آ جاتا ہے نا بیچ میں کہ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ لیکن جو ہے نا یہ ہمیں لے ڈوبا ہے جہاں اللہ رسول کے احکامات ہو وہاں پہ لیکن نہیں ہوتا کیونکہ اگر لیکن ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ رسول کے احکامات پہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں گستاخی ہے یہ, یہ نہ ہو کہ روزہ قیامت نہ فرمانوں میں اٹھائے جائیں ہم اگر کوئی خدا نہ خاصہ دل میں ایسی بات آتی بھی ہے تو معاملات کو سمجھیں اور اگر اللہ رسول کے احکامات ہیں تو قبول کریں بات ختم کریں اپنے نفس کی خواہش اپنی خواہش اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دنیا میں رہنا چاہیں گے اور پھر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آخرت بھی ہماری جو ہے وہ وہاں پہ بھی امتحان ہمارا جو ہے وہ پاس ہو جائے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کامیاب ہو جائیں اگر وہاں پہ ہم ناکام ہو گئے تو پھر واپسی کا تو کوئی امکان نہیں ہے وہاں پہ سپلیمنٹری ایگزامز نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ایک فیل ہو گئے تو چلو اچھا دو مہینے بعد ایک اور اٹمپٹ کر لو وہاں تو ایسا نہیں ہے کوشش ہمیں کرنی ہے باقی کامیاب ہو رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں اس پہ نہیں ہے مسئلہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے جب آپ مکمل خوف میں چلے جاتے ہیں تو اکثر اوقات گستاخی مایوسی اور نامرادی میں چلے جاتے ہیں مکمل امید میں چلے جاتے ہیں تو اتنے امید میں چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر یہ اس کی کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے فراز و واجبات نہیں کریں گے تو وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے یہ نہ بھولیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں ایسے معاملات کے لیے تین چار چیزیں ہیں جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ زور دیا ہے تو ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہر بندہ عالم دین بن جائے گا کوئی فقی بن جائے گا محدث بن جائے گا یہ تو بات ہی نہیں ہم کہہ رہے ہم تو کہہ رہے ہیں بنیادی علم دین کا ہر بندے کو حاصل کرنا چاہیے اور ہم کئی بار یاد کرا چکے ہیں آپ کو کہ قبر کے اندر تین سوالوں کے ساتھ ایک چوتھا سوال بھی ہے اور وہ چوتھا سوال کس اس کے جواب میں کیا چیز آ جائے گی اس کے جواب میں اللہ کی کتاب کا پڑھنا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آ جائے گا. صرف تین کی تیاری نہ کریں چوتھے کی بھی تیاری کریں اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بڑی بڑی تفسیریں بھی پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بنیادی علم چاہیے ہمیں اتنا کہ ہم صحیح غلط کا فیصلہ کر کے ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس پہ اپنے آپ کو قائم کر سکے اس سے زیادہ ایک عام آدمی سے ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو بہت خوشی کی بات ہے مزید اگر آگے آنا چاہے تو یہ جو نقطہ ہے کہ جی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دعائیں تو اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ ہمارے امال اس قابل نہیں ہیں کہ دعا قبول ہو یا ہم نے کہا ایک وجہ یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے اللہ نے فیصلہ کیا یہ جو مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے میں اسے اس سے بہتر دے دوں گا اور تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو اس کا سلا آخرت میں دے دوں گا تو تینوں باتیں ہمارے لیے فائدے کی ہیں اگر ہماری بات جو ہے دعا اللہ نے قبول نہیں کی تو کم از کم اتنی امید تو اچھی رکھے کہ اللہ نے یقینا ہمارے لیے اس سے بہتر کچھ رکھا ہوگا اس لیے قبول نہیں کیا تو اگر یہ تین باتیں اپنے ایمان میں ہم شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں مایوسی نہیں ہوگی ہمیں کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ استغفر فراللہ استغفر فراللہ ان کے دعا قبول کرنے کے حوالے سے کوئی غلط بات دل میں نہیں آئے گی اور اللہ پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے گا یہ جو ہم الٹے سیدھے طریقے اپنے معاشرتی سیاسی ذاتی معاملات کے لیے اور معاشی معاملات کے لیے جو اپناتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہتر اہتمام کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہم و توفیق بخشے کہ ہم کم از کم بنیادی علم دین کا ضرور حاصل کریں اس سے دنیا کی پڑھائی اور دنیا کی ترقی آپ کے راستے میں نہیں آتی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آپ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں ماسٹر کمپیوٹر سائنس میں کیے ہوئے ہیں کمپیوٹر سائنس میں پڑھاتے ہیں. لیکن اس سے الحمد للہ دین کے معاملات میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی اور دین کے معاملات سے اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ اگر دنیا ہے تو اس کے ساتھ دین نہیں چلایا جا سکتا اور دین ہے تو اس کے ساتھ دنیا نہیں چلائی جا سکتی بالکل چلائے جا سکتے ہیں بلکہ الٹا دنیا اچھی ہو جاتی ہے ہماری جب بنیادی دینی علم بھی حاصل ہو جائے تو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازم و توفیق بخشے کہ اگر ہم خود نہیں کر پا رہے تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے یہ راستہ کھول دے اور ان کی رہنمائی کا انتظام کر دیں عام وہ صلی اللہ عی رکھل کے ہی سیدنا و مولانا محمد و اصحابی یا بے رحمت